بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحده سد وبد و حضم اللہ نبی آباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ ربی الاول کی اٹھارویں تاریخ ہے اللہ جل جلالح ہمارے احوال افعال اقوال اور اعمال پر رحم فرما کر قبول فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ فقر کی کتاب دعوت المقاومت اسلامی العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے الحمد للہ پانچویں نقطے میں استاذ محترم اسلام سے پہلے عالمی نظام اور اسلام کے بعد دنیا کے نظام میں کیا تبدیلی آئی اس کا ذکر فرما رہے ہیں اس سلسلے میں استاذ محترم نے اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی اس کا تذکرہ شروع فرمایا ہے گزشتہ اسباق میں ہم اسی تذکرے کو اور اسی مبارک ذکر کو لئے چل رہے ہیں یہ تذکرہ اس حکومت اور اس مملکت کا ہے جس کے حاکم جناب تاجدار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے گزشتہ اسباق میں ہم غزوہ بدر غزوہ وحت غزوہ خندق کا ذکر کر چکے ہیں غزوہ خندق کے ذکر کے آخر میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مسلمانوں کی پوزیشن اور حالت غزوہ خندق کے بعد مضبوط سے مضبوط تر ہوئی اور وہ دفاعی حالت سے نکل کر اقدامی حالت کی طرف آئے یعنی اب دشمن جو ہے ان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا سات بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا القزون کہ اب ہم ان پر حملے کریں گے وہ ہم پر حملے نہیں کریں گے اللہ جل جلال نے اپنے اس بندے کی بات کو حقیقت کر دکھایا آج کے سبق میں ہم سلح ادیبیہ کا ذکر کریں گے سلح ادیبیا جو کہ بہت ہی مشہور سلح ہے حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے نزدیک ہے چونکہ یہ صلح ادیبیا کے مقام پر ہوئی ہے اس لیے اسے سلح ادیبیہ کہا جاتا ہے سلح ادیبیہ سن چھے ہجری میں ہوئی ہے میرے بھائیوں سن چھ ہجری کے آخیر میں شوال کے مہینے کی آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکے کی طرف جائیں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمرا عمرے کی ادائیگی کے لیے اجازت مرحمت فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت زیادہ خوش ہوئے اور قعبت اللہ کی زیارت کا سن کر اور ارادے کا سن کر تو ان کی خوشی بہت زیادہ تھی چونکہ کافی عرصے سے صحابہ کے رضی اللہ عنہم اجمعین کابت اللہ کی زیارت سے محروم تھے خاص کر مہاجرین جو کہ اپنے وطن سے دور تھے مکے مکرمہ سے دور تھے ان کے شوق اور ان کے اشتیاق کا ذکر تو الفاظ میں کرنا مشکل ہے شدت اشتیاق کا اندازہ انہی مہاجرین کو اور غریب الدیار لوگوں کو ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں اپنے وطن سے نکالے گئے یا از خود نکلنے پر مجبور ہوئے یا مجبور کیے گئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کی انصار اور مہاجرین سے ترتیب پانے والی اس جماعت کے افراد کی تعداد پندرہ سو تھی بعض روایات میں چودہ سو کی تعداد بھی آئی ہے ان صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس آلات جنگ نہیں تھے صرف نیاموں میں تلواریں تھیں جو راستے کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لیے تھیں جنگ کے لیے نہیں تھی چونکہ راستے میں ڈاکو اور چوروں سے بھی واسطہ پڑ جاتا تھا یعنی اپنی ذاتی حفاظت کے لیے انہوں نے تلواریں لی تھیں لیکن جنگ کے لیے نہیں انہوں نے احرام بھی پہنے ہوئے تھے تاکہ قریش کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جائے یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ ہے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں مسلمانوں کا قافلہ حدیبیہ تک پہنچا مکے کے قریب جب قریش کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کو مکہ میں داخلے سے روک دیا اب حالت یہ تھی کہ ماہ ذالقاعدہ شروع ہو چکا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ شوال اسلامی ہجری کیلنڈر کا دسواں مہینہ ہے ماہ ذو القادہ مہینہ ہے اور ماہ ذوالحجہ بارہواں مہینہ ہے حج کا مہینہ ہے ذو بھی اشور حرام یعنی حرام مہینوں میں سے ہے جن میں عرب جنگ نہیں کیا کرتے تھے یعنی حج کے لیے صرف ایک مہینہ رہتا تھا اور ذوالقادہ کے مہینے میں صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین عمرئی کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تھے لیکن قریش نے اجازت نہیں دی میرے بھائیوں اس زمانے کی سیاست اور اس زمانے کی سیاست میں کافروں کی پالیسیوں میں کتنی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے ذرا تصور کیجئے مکہ تمام عربوں کے لیے مقدس اور قابل تعظیم جگہ تھی اور آج بھی ہے تمام عرب بلا چونچرا اور بلا روک ٹوک کے عمرے اور حج کے لیے آیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج کے لیے جانے کی اجازت ہے بلا روک ٹوک لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن مجاہدین کو اجازت نہیں خصوصی طور پر القاعدہ کے افراد کو تو بالکل ہی اجازت نہیں جو کہ سعودی حکومت کو مطلوب ہیں ان کو اجازت نہیں سبحان اللہ کیا مشابہت ہے زمانہ جاہلیت کے کفار کی پالیسی میں اور جاہلیت جدیدہ کے حکمرانوں کی پالیسی میں پرانی جاہلیت اور نئی جاہلیت کے حکمرانوں کی پالیسی میں کتنی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے اس لیے عمرے کی سعادت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور بذات خود جناب اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہ رہ جائیں عمرے کی سعادت سے اس لیے مکہ کے سرداروں اور قریشیوں کی طرف پیغمبر علیہ اللہۃ وسلام نے حضرت ضنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کیا آپ جائیں آپ جائیں اور مذاکرات کریں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی ہے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قریش سے مذاکرات کی غرض سے مکہ تشریف لے گئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی میں دیر ہو گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں میرے بھائیو افواہوں کا زور آج بھی ہوتا ہے یہ افواہیں اور یہ پراپیگنڈے یہ خصوصی طور پر میدان جنگ میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے اس لیے ہمیں شریعت مقدسہ نے ایسے واقعات جو کہ چونکا دینے والے ہوں ان کے سلسلے میں زیادہ تحقیق کی تاکید کی ہے اگرچہ عمومی واقعات میں بھی تحقیق ہونی چاہیے لیکن ایسے واقعات جو کہ انسان کو حیرت و تعجب میں ڈال دیں ان میں زیادہ تحقیق ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ ایک ساتھی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ انتہائی پرہیزگار دیندار اور تقوادار ہیں اور خبر اڑی کہ وہ پاکستانی حکومت کو تسلیم ہو گئے ہیں تو ایسی بات جب آپ سنتے ہیں ناؤد بلّہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو فوراً ایسی خبروں کو مشہور کرنا یہ منافقین کی علامت ہے اچھی طرح تحقیق ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق تمام کاموں کو آگے بڑھانے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے